السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفایۃ والصلاۃ والسلام علی ملۃ نبی بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین